نور مول مشکل خش علی المتض کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے اللہ تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا اس درخت کا پھل سیب سے بڑا ہے انار سے چھوٹا ہے مکھن سے نرم شہد سے میٹھا اور خوشبو اس کی مشک سے زیادہ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی تنے سونے کے اور پتے زبرجست کے ہیں اس درخت کا پھل وہی کھائے گا جو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا علی الحبیب صلی اللہ علا محمد صلی اللہ, اللہ صلی اللہ سبحان اللہ خالق کل بیولا شکر تیرا کیوں کر ہو دار کو وہ محبوب دیا را جس کا سب سے سوا صلی اللہ صبح نل اللہ صبح اللہ کاسی نعمت آ پہنچے مالک جنت آ پہنچے مالی امت آ پہنچے رب کی رحمت آ پہنچے صل اللہ سل اللہ نوا اللہ صبح اللہ آمین بھی کو مبارک ہو اور حلیمہ دائی کو اور تم کو شاہ کی ساری امت کو صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ اللہ علیہ وسلم وہ ماہ نور جلوہ گر ہو چکا جس میں اللہ کے حبیب نے دنیا میں کرم نوازی فرمائی آپ کی تشریف آوری ہوئی ہمارے اکالی سلاط اسلام کے او صاف بےحد و بے شمار ہیں ہمارے اکالی سلاۃ اسلام کی خصائص میں سے ایک یہ بھی ہے جسے حضرت امام جلال الدین سیوتی شافعی علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ آپ کا مبارک پسینہ کستوری سے زیادہ خوشبودار الحم اللہ آپ کے رخے انور پر پسینے کے قطرے ایسے لگتے جیسے موتیاں موتیوں کی لڑی خوشبو مشک سے زیادہ امبر سے زیادہ ہمارے آکا علیہ وصلاۃ وسلم کے خادم حضرت سعم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور فرنور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور خیلولہ فرمایا زور سے پہلے کچھ دیر آرام کرنے کو تاکہ رات کی عبادت پر قوت ملے اسے خیلولہ کہتے ہیں اور یہ سنت ہے حالت خواب میں یعنی مہو استراحت کے عالم میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میری ماں ام سلیم نے ایک شیشی لی اور آپ کا مبارک پسینہ اس میں ڈالنے لگے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں یہ صحابیہ میرے اکا علیہ السلام کی رشتے میں خالہ بنتی میرے اقصلاۃ السلام بیدار ہوئے فرمائے ام سلیم تم یہ کیا کرتی ہو اور کی یہ آپ کا پسینہ ہے ہم اس کو اپنی خوشبو میں ڈالتے ہیں اور وہ سب خوشبوؤں سے عمدہ خوشبو ہے اور مسلم شریف میں امیر سلیم رضی اللہ تعالی علض کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم اپنے بچوں کے لیے آپ کے ارک مبارک کو یعنی آپ کے مبارک پسینے کو برکت کی امید سے فرمایا تو نے سچ کا صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو چہرے اور بدن پر ملا کرتے تھے اور وہ تمام بلاؤں سے محفوظ رہا کرتے تھے الا حضرت آشی کے نبوت فرماتے ہیں میرے گل کا پسینہ میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی نہ پھر چاہے دلہن پھول سرحان اللہ کیا شان ہے میرے نبی کے پسینے اللہ فرمائے اللہ کی قسم اگر کوئی اکالی سلا تو سلام کا میرے گل کا پسیینہ مل لے تو پھر اس کو اطر کی کیا کہا جاتے دلہن بھی پھول کی طلبگار نہیں رہے گی پسینا اتنا ہمارے اکالی سلاۃ اسلام کا خوشبو دار ہے دنیا پسند کرتی ہے عطرے گلاب کو لیکن مجھے نبی کا پسینہ پسند ہے ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اس کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے اور اس کے خامن کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں میرے پاس خوشبو نہیں ہے کچھ عنایت فرمائیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سبران اللہ میرا اکیلے فضا اسلام نے فرمایا میرے پاس موجود نہیں مگر کل صبح ایک چوڑے منہ والی شیشی اور ایک درخت کی لکڑی میرے پاس لے آنا اگلے دن وہ شخص شیشی اور لکڑی لے کر حاضر ہو گیا ہمارے نبی پیارے نبی سونے نبی اچھے نبی میٹھے نبی عام نبی کے دلارے نبی حلیما کی آنکھوں کے تارے نبی بے سہاروں کے سہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک بازو سے اس شیشی میں اپنا مبارک پسینہ ڈالا یہاں تک کہ وہ شیشی بھر گئی صلی اللہ علیہ اسلام کو کثرت سے پسینہ آتا تھا فرمایا اسے لے جا کر اپنی بیٹی سے کہہ دینا اس لکڑی کو شیشی میں تر کر کے مل لیا کر بس جب وہ اس شخص کی بیٹی وہ دلہن پسینہ مبارک کو لگاتی تو اس کی خوشبو سارے مدینے والوں کو پہنچتی یہاں تک کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ بیت متعیبین ہے یہ خوشبو والوں کا گھر ہے جبھی تو حضرت جھوم گئے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ میرے گل کا پسینہ نی اطر نہ پھر چاہے دلہن پھول کیونکہ سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول سلطان زمن پھول سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول پھولہن پھول زخن پھول زقن پھول بدن پھول اللہ حضرت کے قربان چاہیے مفتی عالم اور مجدد اور عاشق رسول مفسر قرآن شیخ الحدیث سبحان اللہ میرا کلی فلاۃ السلام سر سے لے کر قدم تک پھول ہیں آپ کے لب بھی پھول ہیں آپ کا دہن مبارک بھی پھول ہے آپ کی زخم یعنی تھوڑی مبارک بھی پھول ہے آپ کا بدن مبارک بھی پھول ہے سبحان اللہ مجھ کو امبر کیا کروں کسی عاشق رسول نے کہا مشک انبر کیا کروں دوست خوشبو کے لیے مجھ کو سلطان مدینہ کا پسیینہ چاہیے ہمارے اکالی سلاط و سلام کا پسینہ مبارکہ یہ کائنات کی بہترین خوشبو ہے کائنات کی بہترین خوشبو اعلی حضرت فرماتے ہیں گزرے جس راہ سے وہ سی جیو لا کرے شان والے سید اور سردار جو ہیں جس راستے سے گزرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے گزرے جس رو ہو کئی رہ گئی ساری زم علیہ سلاد اسلام جس راستے سے گزر جاتے ہیں وہ راستے خوشبوں سے مہک جاتے ہیں اور سو ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی سونگنے والے کی ناک ٹھیک ہونی چاہیے خوشبو دماتی ان کا جلوہ تو عام ہوتا ہے آنکھ والوں کا کام ہوتا ہے سحران اللہ کیا شان ہے میرے اکالی سلاط اسلام کی اعلی حضرت جب حدیثیں پڑھتے ہیں نا اکالی سلاط و اسلام کے فضائل کی تو اعلی حضرت کے اشعار یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں اعلی حضرت کی شاعری اسی طرح کی کیا مہکتے ہیں مہکنے والے اعلی حضرت فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے مہکتے ہیں مہک والے بو پہ چلتے ہیں بٹک نے والے ہمارے آقا علیہ تو السلام کیا ہم مہکتے ہیں کہ جب صحابہ کی رام آپ کو تلاشنا چاہتے ہیں تو خوشبو سونگتے سونگتے پہنچ جاتے ہیں ان کی مہک نے دل کے انچے کھلا دیے جس راہ چل دیے ہیں پونچے بسا دیے سبحان اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں پیارے اکالی سولا اسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے آئیے اکالی سلاط اسلام کی پیشانی مبارک کے بارے میں سنتے جس کے ماتے شفاعت کا صحرا رہا سبحان اللہ اس زب نے سہادت پہ لاکھوں سلام ہمارے اکالی سلاد اسلام کی پیشانی مبارک کیسی تھی کشادہ تھی فراخ تھی روشن تھی چمکدار تھی کبھی کسی نے اس پیشانی پر بیزاری کے آسار نہیں دیکھے اس پیشانی پر شادمانی اطمینان اور سرور کی کیفیت چھلکتی رہتی تھی سحان اللہ میرے اکالد سلاد و سلام کی پیشانی مبارک چمکدار ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ سلام کو حکم دیا میرے معاملے میں کوشش کر اور اس عربی نبی کی تصدیق کر جو چمکدار پیشانی کا مالک ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی ہو بارگاہ رسالت میں ایک بار یوں عرض کرتے ہیں شیر آپ نے لکھا ارض کیا جس کا خلاصہ یہ ہے جب رات کی تاریخی میں آپ کی پیشانی ظاہر ہوئی تو اس طرح چمکتی دکھائی دیتی ہے جس طرح روشن چراغ چمکتا ہے کیا شان ہے میرے نبی کی سبحان اللہ حافظ ابن خیسمہ رحمت اللہ سے مروی ہے کہ میرے اکالی سلاد اسلام کی پیشانی مبارک روشن تھی مبارک زلفیں اگتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے صبح طلوع ہو گئی رات کے وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی طرف تشریف لے جاتے تو آپ کی جبین اقدس یوں دکھائی دیتے جیسے روشن چراغ سے نور کی شوائیں پھوٹ رہی ہیں یہ کیفیت دیکھ کر لوگ پکار اٹھتے کہ وہ رسول خدا تشریف لے آئے سو نندا مکھ چن بدر شاہ شانی چمک دی لاٹ نورانی ای کالی سلپ تے اکھ مس تانی کالی زلف تے اک بھری سبحان, سبحان, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ روشن پہ پہشان پہشانی والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابلو آخر سبحان اللہ وہ نبی جن کے پسینے مبارک کو کائنات کی بہترین خوشبو کہا جاتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے اتنے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو میرے نبی کے پسینے میں علامین کا جشن ولادت دھوم دھام سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے منانے کی توفیق عطا کہ کہیے اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا یا مرحبا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ, مصطفیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قالی صلاح اسلام کی سنتوں پر جی اور سنتوں پر دنیا سے جائیں آمین بجا نبی جلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم